و میں یو طلب و بحاتا یین الخلا مصر و متا یو طلب بحاتا یون المانی معذوین کان اور مستقبلا نہ متا تذہب و اان یو طلب و بحاتا یون الضمان المستقبل خاص فطن تعالی یس العان القیامہ استفہام کی بحث چل رہی ہے آپ نے پڑھا کہ استفہام جو ہے وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا کسی چیز کے جاننے کو طلب کرنا اور اس کے بہت سے ادبات ہیں جیسے حمزہ ہے حل ہے ماں من متا وغیرہ اور ان میں سے بعض طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتے ہیں اور وہ صرف حمزہ ہے بعض صرف طلب تصدیق کے لیے آتے ہیں اور وہ حل ہے جبکہ باقی جتنے ہیں وہ طلب تصور کے لیے آتے ہیں تو جو انہیں باقیوں کا بیان ہم نے کل پڑھنا شروع کیا تھا کل سب سے پہلے ماں کے بارے میں پڑھا کہ ماں کے ذریعے کسی اسم کی شرح کو بھی طلب کیا جاتا ہے اور حقیقت مصمہ کو بھی طلب کیا جاتا ہے اور وہ لفظ جو ماں کے ساتھ ذکر ہو اس کے حال کو بھی ماں کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے بھائی اب من کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے وہ میں یوں طلب و بحا تعین القلائی اور من جو ہے اس کے ذریعے اوقلاء کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے کس کی تعین کو اوقلاء کی تعیین, کو؟, مالا عقلہ مالا عقلہ مالا کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے یاد رکھیے اوقلاء یعنی زویل العقول عقل والے جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں بے تین قسم ہیں انسان جنات اور فرشتے انسان جنات اور فرشتے یہ ہیں زویل رقول بھائی زویل رقول عقل والے تو انہوں نے کہا کہ من جو ہے اس کے ذریعے اوقلاء کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے یعنی زویل رقول کی کا قول کا جیسے کہ آپ کا یہ قول من فتح مصرا کس نے مصر کو فتح کیا کس نے مصر کو فتح کیا اور تو یہاں آپ تعین کا سوال کر رہے ہیں یو تلب تعین القلائی تعین چاہتے ہیں معلوم ہوا اصل نسبت کا آپ کو پہلے سے علم ہے اتنا آپ کو پہلے سے علم ہے کہ مصر کو فتح کیا ہے کسی نے لیکن کس نے کیا ہے وہ تعین آپ چاہتے ہیں تو آپ نے من کے ساتھ سوال کیا من فتح مصر تو مثلا جواب میں کیا آئے گا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جو فاتح مصر ہیں بھائی تو من جو ہے انہوں نے آپ سے کیا بتلایا انہوں نے کہ اس کے لیے اوقلاء کی یعنی زبی العقول کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے یاد رکھیے یہاں پر اوقلا بانے زویلعلوم کے ہے اوقلا کس معنی میں ہے زبی العلوم کے معنی میں ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی شامل ہو جائے کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے جیسے قبر میں سوال ہوگا مر رب کا مر ربو کا تو آپ کا آپ کے رب کون ہیں بھائی تو یہ من کے ذریعے کس کے بارے میں سوال ہوا ذات ذات بار تعلیٰ کے بارے میں تو اوقلا کس معنی میں ہوا یہاں زبیل علوم کے معنی میں ہوا بھائی زبی العلوم کے معنی میں اس لیے لینا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالی کی ذات پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں اس لیے کیونکہ اللہ کے لیے اگر عقل کو مانا جائے تو ذات باری بارثال کا مرکب ہونا لازم آئے گا اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ خادث ہوتی ہے قدیم نہیں ہو سکتی جبکہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات قدیم ہیں بھائی جو چیز مرکب جو چیز عاقل ہوگی وہ مرکب ہوگی اور جو مرکب ہے وہ محتاج ہے اور جو محتاج ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا وہ خادث ہوگا بات سمجھ میں آئی بھائی تو اللہ کی ذات پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں ہاں عالم کا اطلاق صحیح ہے اللہ کی ذات پر آپ بھی کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہیں اللہ کیا ہے عالم الغیب ہیں تو دیکھو عالم کا اطلاق صحیح تو یہاں زوی العقول کس معنی میں ہوا زویل علوم کے معنی میں تاکہ ذات باری تعالیٰ کو بھی شامل ہو جائے اور وجہ میں نے کیا ذکر کی عقل کا اصلاح کیوں نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیونکہ جو چیز جس چیز کے لیے عقل ہو ثابت آپ مانیں گے اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے حادث ہا الفال صاب حادث ہوتی ہے وہ قدیم نہیں حادث اور قدیم یاد رکھیے یہ اصطلاحی الفاظ ہیں تو قدیم کا معنی پرانا نہیں یہ تو آپ اردو کا معنی ہے اطلاعی لفظ ہے قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو جس پر کبھی بھی عدم نہیں آیا یعنی کبھی بھی کوئی زمانہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ اس کا وجود نہ ہو اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی بھائی تو اللہ کی ذات قدیم ہے اور حادث جس پر آدم آیا ہو ایک وقت یا ایک زمانہ ایسا تھا جس میں اس چیز کا وجود نہ ہو بھائی تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کائنات کے اندر وہ سب حادث ہیں چاہے فرشتے ہیں چاہے آسمان ہیں چاہے زمین ہے چاہے انسان اور حیوانات جو بھی ہیں سب کیا ہیں حادث ہیں بھئی تو اللہ کی ذات قدیم ہے اور تو اللہ پر عاقل کا اطلاق صحیح نہیں ورنہ اللہ تعالی کی ذات کا مرکب ہونا لازم آئے گا اور جو مرکب ہوگا وہ محتاج ہوگا مرکب مرکب وہ ہوگا جس کے اجزا ہوں کیا ہوں اجزا ہوں معلوم ہے ہو وہ اجزا ملیں گے تو وہ ذات بنے گی وہ اجزا نہیں تو وہ ذات بھی نہیں تو محتاج ہو گئی نہیں عاقل جو ہوگا وہ کیا ہوگا محتاج ہوگا اور اللہ کی ذات تو کسی کے محتاج نہیں اللہ کی ذات قدیم ہے بھائی اور یہاں پر آیا منفا تحا یاد رکھیے یہ مصر ملک مصر مراد ہے اور یہ نام مصر یہ غیر منصرف ہے بھائی غیر منصرف منفاطہ مصر اگر منصرف ہوتا تو منفتہ مصرن ہونا چاہیے تھا تو یہ غیر منصرف ہے من خا مصور اور غیر انصراف کے دو اسباب کیا ہیں یہاں پر بھائی ایک تو عالمیت ہے یہ نام ہے ملک کا علم ہے اور دوسرا جی تانیف ہے تانیس تانیس کہ یہ تانیس اس میں کس طرح بقعتن کی تعویل میں با کاف دو نقطوں والا آئن اور بولتا بخاتن بکار کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو زمین کے حصے کو تو مصر ملک جو ہے وہ بھی کیا ہے زمین کا ایک حصہ ہے ایک ٹکڑا ہے تو وہ بخاتون ہوا اور بخاتون کے اندر تو کیا آ رہی ہے تائے تانیس آ رہی ہے تو یہ بخاتون کی تعویل میں اس کے اندر اس اعتبار سے اس میں تانیس ہے تانیس اور عالمی دو اسباب جنما ہوئے اس لیے یہ لفظ کیا ہوا غیر منصرف ہوا متا یوس لبو بہا تعین ماضین کان او مستقبلہ اور متا جو ہے اس کے لیے زمانے کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے ماضین کان او مستقبلہ چاہے وہ زمانہ ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو نہ متا آپ کب آئے دیکھو ماضی کا سیکھا ہے کون سے زمانے کی تعین طلب کی جا رہی ہے زمانے ماضی کی کہ آپ کب آئے بھائی مثلا صبح آئے تھے یا رات کو آئے تھے یا کل آئے تھے تعین طلب کی جا رہی ہے وہ متا تب بھابو آپ کب جائیں گے دیکھو کون سے زمانے کی تعین طلب کی جا رہی ہے مستقبل کی کہ مثلا دوپہر کو جائیں گے یا شام کو جائیں گے یا اگلے دن صبح جائیں گے وہ تعین طلب کی جا رہی ہے اور زمانہ مستقبل کے اندر بھائی تو من کے ذریعے القلاء کی تعین کا سوال ہوتا تھا اور متا کے ذریعے زمانے کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے چاہے وہ زمانہ ماضی ہو چاہے زمانہ مستقبل ہو گئی وہ ایان یوت لب و بہا تعین الزمان المستقبل خاص اور این جو ہے اس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے خاص طور پر مستقبل کے زمانے کی تعین کو خاص طور پر زمانے مستقبل کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے مثلا آپ پوچھتے ہیں جیسے انہوں نے ہاشیے میں مثال دی ہے جی اوس میرو ہادر اوس میرو کب پھل دے گا ہاد شجر یہ درخت یا ہاد الغرف یہ جو پودا جس کو گاڑا گیا ہے لگایا گیا ہے تو کب پھل دے گا تو دیکھیے زمانے کے بارے میں سوال کیا گیا این کے ذریعے اور زمانہ بھی کون سا ہے مستقبل والا ہے تو اس کے ذریعے مستقبل کے زمانے کی تعین کا سوال ہوتا ہے وہ تقون فی موز تحویل اور یہ تحویل کے مقام میں ہو آئے گا کا قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یس الانہ یوم تحویل کہتے ہیں ہولناک بھائی ہولناک کوئی ہولناک چیز ہو اس کے بارے میں اس کے ذریعے سوال کیا جائے گا بھائی ہولناک چیز ہو تو اس کے بارے میں بھائی کوئی بڑی چیز ہو بآزمت چیز ہو اس کے لیے ایانا کے ذریعے سوال ہوگا جیسے قرآن میں کیا آیا یس یوم القیامہ انسان پوچھتا ہے اللہ فرما رہے ہیں انسان پوچھتا ہے سوال کرتا ہے این یوم القیامہ کب ہوگا قیامت کا دن تو ایانا کے ذریعے سوال کیا گیا اور کس کے بارے میں سوال کیا گیا قیامت کے دن کے بارے میں اور قیامت بڑی ہولناک چیز ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اس کے ذریعے ایانا کے ذریعے ہولناک چیز کا سوال ہوگا وقفہ یوتلب و بہا تعین الخالی اور کیفا اس کے ذریعے حال کی تعجین کو طلب کیا جاتا ہے کس چیز کو حال کی تعجین کو طلب کیا جاتا ہے نقو مثال کے طور پر کیفا انتا آپ کیسے ہیں تو دیکھو کس چیز کو پوچھا کیفا انت مخاطب کے حال کو پوچھا تو وہ جواب میں کہے گا بھائی مریض یا صحیح تو جو بھی جواب دے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی تو اس کے لیے جو ہے خال کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے کئی فا انتا وہ این یو سلبو بہا المکانی اور آئین اس کے ذریعے جگہ کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے نحو مثال کے طور پر این تزہ آپ کہاں جائیں گے دیکھو جگہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے آپ کہاں جائیں گے آئین تزہبو وہ انا اور انا تکون بیمانہ کیفا اور انا کیفا کے معنی میں ہوگا نقو مثال کے طور پر انا یو یہ حاض اللہ بادم اوتیہ تو یہ انا کس معنی میں ہے کیفا کے معنی میں اور کیفہ کے ذریعے کیا طلب کیا جاتا تھا ہال کی تعیین کو تو معلوم ہوا یہاں پر انہ کے ذریعے بھی کسی سے طلب کیا جا رہا ہے ہال کی تعیین کو انا یو یہ ہاد کیسے اللہ کیسے زندہ کریں گے اس کو اللہ انا یو یہ ہاد اللہ کیسے زندہ کریں گے اس کو اللہ بعد اماوتی بعد اس کی موت کی اس کے مر جانے کے بعد اس چیز کو اس کے مر جانے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کریں گے تو حال کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو یہ انا کبھی کیفا کے معنی میں آئے گا وہ بھی معنی اور کبھی مین آئینہ کے معنی میں بھی آئے گا انا نحو مثال کے طور پر یا مریم انا لطی ہاضا حضریہ علیہ السلام حضر مریم کے پاس تشریف لاتے وہ گھر کے اندر گھر کے کونے میں ایک حجرے میں ایک الگ تھلگ ہو کر عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی حضری علیہ السلام تشریف لاتے تو ان کے پاس طرح طرح کے بے موسم کے پھل دیکھتے تو حیران ہوتے کہ یہ پھل ان کے پاس کہاں سے آئے نہ تو یہ باہر نکلی ہیں نہ کوئی گھر کے اندر آیا ہے وغیرہ اور نیز موسم بھی نہیں ہے ان پھلوں کا اور نیز یہ دنیاوی پھل معلوم بھی نہیں ہوتے تو یہ پھل کہاں سے آئے بھائی وہ سوال کرتے تو انہوں نے, انہوں نے سوال کیا حضرت مریم سے یا <تصفيق> مریم او مریم انا لکی ہاگا لکی ہاگا کہاں سے یہ آئے تمہارے پاس بھائی کہاں سے آئے تو یہاں انہ کس معنی میں ہے مین <تصفح> اگر یہ کیفا کے معنی میں ہو پھر سوال ہوتا انا لکی ہاضا یہ تمہارے پاس کیسے آئے یہ تمہارے پاس کیسے خال کی تعین کو طلب کیا جاتا لیکن یہاں وہ خال کی تعین کو طلب نہیں کر رہے کہ کیسے آئے بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں انا لکی ہزا تمہارے پاس آئے. تو یہ من ان کے معنی میں ہے یعنی یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہیں مین آئینا کہاں سے دلیل کیا ہے دلیل اس کی آگے ان کا جواب ہے قالت من کیا فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے تو معلوم انہوں نے پوچھا تھا کہاں سے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو جواب میں انہوں نے کہا کیا کہا اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سے وہ بیمان متا اور کبھی کبھار یہ انا جو ہے متا کے معنی میں بھی آتا ہے متا کے معنی میں اور متا کس لیے آتا تھا بھی آپ نے پڑھا زمانے کی تعین کے لیے آتا ہے ماضی یا مستقبل کے لیے تو یہ انا بھی متا کے معنی میں ہوگا نحو مثال کے طور پر زر اناشا زر زارا یا زور سے زیارت کرنا زر آپ زیارت کیجیے یعنی ملاقات کیجیے اناشا متاشتا جب آپ چاہیں بھائی جب آپ چاہیں آپ زیارت کر سکتے ہیں یعنی ملاقات کر سکتے ہیں تشریف لا سکتے ہیں وہ اور کم جو ہے یوتھ لبو بہا تعین و عدد ان طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ایک مبہم عدد کی تعین کو کام کے کیجیے کیا کیا جاتا ہے مبہم عدد کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے نق و مثال کے طور پر کم لبیس تم تم کتنا عرصہ رہے تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے اسف جو ہیں یہ شہزادے تھے یا بعض نے لکھا بڑے مالدار لوگوں کی اولاد تھے اور یہ اسلام لے آئے علیہ السلام کی امت میں سے تھے تو اسلام لے آئے بادشاہ بڑا ظالم تھا اس زمانے کا اور لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا تو یہ وہاں سے نکلے اور ایک غار کے اندر شہر کے قریب ہی ایک غار تھا اس کے اندر پناہ لے لی بھئی اور مختلف اقوال ہیں کہ یہ سات افراد تھے یا آٹھ تھے یا نو تھے اور ایک ان کا کتا وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور ساتھ ہوا ان کے تو یہ اخاب کہا پھر اس غار کے اندر داخل ہوئے اور سو گئے اور پھر بڑے طویل عرصے تک یہ سوئے رہے بھائی طویل عرصے تک بعض نے لکھا ہے تین سو سال تک یہ سوئے رہے تین سو سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی اللہ نے اتنا عرصہ ان کو ان پر نیند تعریف فرما دی لیکن ان کے بدن اسی طرح صحیح تھے سارا کچھ صحیح تھا تو بیدار ہوئے تو اس وقت ایک دوسرے سے کہنے لگے کم لبیس تم کتنا ٹھہرے کس کتنا عرصہ رہے تم بھائی تو وہ کس لیے کیا سوال کر رہے ہیں آدت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یعنی کتنی مدت اک ہم رہے ہیں ایک دن رہے ہیں یا دو دن رہے ہیں تو انہوں نے پھر سوال کیا آپس میں ہی ایک دوسرے سے کم لبیس تم کہ کتنا تم رہے یعنی کتنے دن یا کتنے سال یا کتنے گھنٹے تم اس طرح رہے سوئے ہوئے رہے بھائی تو کم کے ذریعے اس عادت مبہم کا سوال کیا گیا کہ کتنے دن یا کتنے گھنٹے یا جیسے آپ سوال کرتے ہیں اپنے ساتھی ہی سے بھائی کم دیر ہمن آئندہ کا تمہارے پاس کتنے درہم ہیں تو دیکھیے عدد کو طلب کر رہے ہیں کہ دس در ہم ہیں یا بیس ہیں یا تیس ہیں تعیین کرو کتنے در ہم ہیں تمہارے پاس ویون یو تلب تم یز و اح دل متشاری کئی فی اور ایو جو ہے اس کے لیے طلب کیا جاتا ہے تم یز و دو شریکوں میں سے ایک کی تمیز کو یعنی اس کے امتیاز کو فی امرن ایک ایسی چیز میں یا اوم جو دونوں کو عام تھا جو, وہ دو جو شریک ہیں فی امرنگ یا اوم کسی ایسی چیز میں جو دونوں کو عام ہے اس کے ذریعے ان دونوں میں سے ایک کے امتیاز کو طلب کیا جاتا ہے اون کے ذریعے بھائی کس کے ذریعے ایون. بھائی دیکھیے ایو کے ذریعے سوال ہوتا ہے اور دو چیزیں کسی ایک امر میں ایک معاملے کے اندر دونوں چیزیں شریک ہیں اب ان میں سے آپ آپ ان دونوں میں سے ایک کو ممتاز کرنے کے لیے دوسرے سے سوال کرتے ہیں کس کے ذریعے کریں گے ائون کے ذریعے دیکھیے مثال سے وضاحت ہوگی بھائی ای الفریقینی خیرم مقامہ ای الفریقینی ان دو فریقوں میں سے کون سا جو ہے خیرم المقام بہتر ہے مقام کے اعتبار سے ان دو فریقوں میں سے کون سا فریق مقام کے اعتبار سے بہتر ہے کس کا مقام بہتر ہے یہود جو تھے ابتدا سے ہی یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے ہیں بھائی تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے یہاں پر یہود کے دو تین قبیلے آباد تھے اور پھر ان میں سے بعض کو نکال دیا گیا انہوں نے انہیں کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہ پھر خیبر میں جا کر رہنے لگے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خیبر سے بھی بعد میں ان کو نکال دیا گیا بھائی یہودی تو اس بات کے منتظر تھے کہ آخری پیغمبر ہمارے ہماری قوم میں سے آئیں گے لیکن وہ جب پتہ چلا کہ آخری پیغمبر کا ظہور ہوا ہے اور وہ تو ہماری قوم میں سے نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں لائے تعصب کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو ہر وقت تکلیف دینے کی کوششوں میں لگے رہتے بھائی تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے جب یہاں سے نکال دیا گیا تو ان کا ایک وفد جو تھا پورے عرب میں گھوما اور چکر اس نے لگایا اور ایک ایک قبیلے کے پاس گئے ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے چنانچہ انہی کی ان کوششوں کا نتیجہ تھا کہ غزوہ خندق پر تمام مشرقین عرب اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے بھائی مشرقین اور تو جی یہ جس وقت ان کا وفد مختلف قوموں کے پاس گیا مسلمانوں کے خلاف ان کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے تو مکہ والوں کے پاس بھی آئے قریش کے پاس بھی ان کا وفد آیا اب قریش کے پاس وفد آیا تو یہ یہود یہ تو اہل کتاب تھے اور قریش وہ تو بت پرستی کرتے تھے واضح بتوں کی عبادت کرتے تھے تو مشرقین نے یہود سے سوال کیا ایل فریقر مقامہ ان دو فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اے یہود تم تو اہل علم لوگوں میں سے ہو اہل کتاب لوگوں میں سے ہو تم تو کہتے ہو تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے تمہاری قوم میں بے شمار پیغمبر آئے ہیں تم لوگ ہمیں ذرا بتاؤ ایک ہم ہیں اور ایک مسلمان ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون بہتر ہیں ہم دونوں میں سے ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے اب دیکھیے یہودیوں کے تعصب کا اندازہ کیجیے کہنے لگے تم مشرقی مکہ کو کیا کہنے لگے کون بہتر ہے تم بہتر ہو تو یہ صرف انہوں نے تعصب کی وجہ سے کہا حالانکہ وہ بھی جانتے تھے اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن بہرحال یہود تھے تو اہل کتاب اور جب اہل کتاب تھے اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ بت پرستی شرک ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتے تو اور یہ مشرقین مکہ یہ تو واضح بت پرستی کرتے ہیں واضح شرک کرتے ہیں اور مسلمان کم از کم اہل کتاب تو ہیں ہماری طرح وہ پیغمبر پر ایمان لائے ہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ بات تو ان کے لیے بالکل واضح تھی کہ ان مشرقین کے مقابلے میں تو مسلمان بہتر ہیں اگرچہ وہ مانتے مسلمانوں کو نہیں تھے لیکن یہ بات تو ان کے سامنے بھی واضح تھی کہ کم از کم مسلمان اس طرح شرک تو نہیں کرتے جس طرح یہ کیا کرتے ہیں یہ مشرق تو اتنی واضح بات تھی اور اس کا جواب وہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ مسلمان تم سے بہتر ہیں لیکن صرف اپنے تعصب کی وجہ سے اور ہمیشہ کی طرح اپنی شرارتوں کی جیسے انہوں نے ہمیشہ شرارتیں کیا اس موقع پر بھی انہوں نے شکین مکہ سے کیا کہا کون بہتر ہیں تم بہتر ہو مسلمانوں کے مقابلے میں تو دیکھیے یہاں پر ایو آیا بھائی اور الفریقین ان دو فریقوں میں سے کون سا جو ہے بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اب مسلمان اور مشرقین مکہ یہ دونوں فریق ہونے میں شریک ہیں کس چیز میں شریک ہیں؟ ایک فریق مشرقین مکہ ہیں تو ایک فریق کون ہے مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تو دیکھیے اب فریق ہونے میں دونوں شریک ہیں فریق ہونا ایک ایسی چیز ہے جو عام ہے دونوں کو شامل ہے یہ بھی فریق اور وہ بھی فریق اب ان دو میں سے ایک کے امتیاز کو طلب کیا جا رہا ہے کہ فریق ہونے میں تو دونوں شریک ہیں یہ بھی فریق مشکین مکہ سوال کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں یہودیوں سے یہودی علماء سے سوال کر رہے ہیں فریق تو دونوں ہیں ہم بھی ایک فریق ہیں مسلمان بھی ایک فریق ہیں لیکن ان میں سے بہتر کون ہے تو امتیاز کو طلب کر رہے ہیں اس کے جس سے ایک فریق دوسرے سے ممتاز ہو جائے ایک فریق کیا ہو جائے دوسرے سے ممتاز ہو جائے الگ ہو جائے جدا ہو جائے اب فریق ہونے میں تو دونوں شریک یہ بھی فریق اور وہ بھی فریق ہے لیکن بہتر کون ہے کس کے لیے بہتر ہونے کا وصف ثابت ہے تو جس کے لیے بہتر ہونے کا بہتر ہونے کا وصف تو ایک کے لیے تو وہ دوسرے سے کیا ہو جائے گا ممتاز ہو جائے گا جدا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا بھائی تفصیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں دوبارہ عبارت کے اوپر ذرا نظر رکھیے طلب و بہتم یز و آدل متشاری اور محما اور آیو جو ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے تمغیز آحدل متشاری ممتاز کرنے کو کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے ان کا امتیاز کیا جائے اس کو ممتاز کر دیا جائے کس کو دو شریکوں, دو شریکوں میں سے ایک کو اس کو کیا کر دیا جائے ممتاز, ممتاز جائے。کر دیا جائے وہ شریک ہیں کس چیز میں آمر یا اوما ایک ایسی چیز میں جو دونوں کو ہارم ہے تو دو چیزیں جو شریک ہوں کسی ایک چیز کے اندر ان میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنے کے لیے ایک چیز کو دوسری سے جدا کرنے کے لیے کس کے ساتھ سوال کرتے ہیں ایون کے جیسے یہاں پر بھی مسلمان اور مشقین فریق ہونے کے اندر شریک تھے تو مشرقین نے سوال کیا کہ فریق ہونے میں تو دونوں شریک ہیں ہاں بہتر ہونے کا وصف کس کے لیے ثابت ہے جس کے لیے بہتر ہونے کا وصف ثابت ہوگا وہ دوسرے سے کیا ہو جائے گی بھائی دونوں میں تو دونوں فریق ہونے میں تو دونوں شریک لیکن بہتر ہونے میں تو دونوں شریک نہیں تو جب بہتر ہونا ایک کے لیے اس ایک کی تعین ہو جائے گی کہ بہتر کون ہے وہ کیا ہو جائے گی دوسرے سے ممتاز ہو جائے گی الگ ہو جائے گی پہلے تو دونوں ایک فریق ہے فریق ہونے کے اندر دونوں کیا ہیں شریک برابر ہیں کیا ہیں برابر ہیں پھر جب ایک کے لیے ممتاز ہونے کا وصف ایک کے لیے بہتر ہونے کے وصف کا سوال کیا تو جس کے لیے بہتر ہونے کا وصف ثابت ہو جائے گا وہ کیا ہوگی دوسرے سے ممتاز ہو جائے گی تو یہاں پر بھی وہ دو فریق ہیں جو فریق ہونے کے اندر شریک ہیں دو کرو ان میں سے ایک کو ممتاز کرنے کے لیے آئیو کے ساتھ سوال کیا گیا توجہ بھی ہے یا نہیں کیا, کیا جاتا ہے آئیو کے ذریعے دو چیزیں ایک چیز میں شریک ہیں اور جب شریک ہیں دونوں برابر ہوئی ایک وہ ایک وہ چیز ایک کے لیے ثابت ہے تو دوسری کے لیے بھی ثابت دالت دالت اب جو یہ دونوں جو ایک چیز میں شریک ہیں اب ایو کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے جس سے ان میں سے ایک کیا ہو جائے دوسرے سے ممتاز ہو جائے الگ ہو جائے ویسے تو دونوں شریک تھے اس وقف میں لیکن اب کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے ایک کے دوسرے سے امتیاز کو طلب کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی چیز کو یہ طلب کیا جا سکتا ہے مثلا یا آپ نے دو ساتھیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کسی تیسرے سے مثلا مسن الرجلین خیروم ان دو مردوں میں سے کون بہتر ہے اب دیکھو وہ دو او رجلین رجل ہونے میں دونوں شریک ہیں تو رجل ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کس چیز کو طلب کر رہے ہیں امتیاز کو طلب کر رہے ہیں تو کس کے لیے طلب کریں گے ایو کے ذریعے ان میں سے بہتر کون ہے جب وہ بہتر ہونے کے بارے میں بتلا دے گا تو ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا ممتاز ہو جائے گا الگ ہو جائے گا معلوم یہ بہتر ہے دوسرا بہتر نہیں دونوں میں فرق آ یا نہیں آ فرق آ جائے گا ممتاز ہو جائیں گے بھائی تو کہتے ہیں وہ اس کا تعلق متشارکین سے ہے کس سے ہے وہ دو جو شریک ہیں فی امری یا عما ایک ایسے امر میں ایک ایسی بات میں یا عما جو دونوں کو عام ہے دو چیزیں ہیں وہ کسی امر کے اندر شریک ہیں ایسا امر جو دونوں کو عام ہے دونوں کو حاصل آم آم ہے وہ امر اس ان دو شریکوں میں سے کسی ایک کے امتیاز کو طلب کیا جاتا ہے ایو کے ذریعے ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی تو ترجمہ دیکھیے دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں تو احادل متشاری اور ایو جو ہے اس کے لیے طلب کیا جاتا ہے کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے تم یہ زحادل متشاری دو چیزیں جو شریک ہیں کسی ایسے امر کے اندر کسی ایسی بات کے اندر یا عماد جو ان دونوں کو ان دونوں کو شامل ہے ان دونوں کو عام ہے ان میں سے ایک کے ممتاز کرنے کو طلب کیا جاتا ہے کس کے ذریعے ایو کے ذریعے نحو ایفریقین مقامات ان ان دو فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے تو فریق ہونے میں تو دونوں شریک ہیں لیکن بہتر ہونے کا مقام کس کے لیے ثابت ہے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے وہ تو ان دونوں میں سے ایک ہی ہوگا دونوں نہیں ہوں گے تو اے یہود ہمیں بتاؤ ان دونوں میں سے مقام کے اعتبار سے بہتر کون ہیں جب وہ بتا دیں گے تعین آ جائے گی دونوں میں فرق ہو جائے گا پہلے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا فریق ہونے میں دونوں شریک تھے وہ یوس البا زمانی و مکانی وال عدد ہی واقعی وغیرہ ہی حسب مَا تُضَعفُ اور سوال کیا جاتا ہے اس ایون کے ذریعے زمانے کے بارے میں بھی مکان کے بارے میں بھی حال کے بارے میں بھی اور عادد کے بارے میں بھی اور عاقر کے بارے میں بھی وغیر ہی اور اس کے علاوہ اور چیزوں کے بارے میں بھی ایو کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے حسبات اسی کے اعتبار سے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے, جائے ایفریقینی دیکھو ایو کی مضاف ہے اور فریقین کیا ہے مذاف ال تو اس ایو کے ذریعے زمانے کا بھی سوال ہو سکتا ہے مکان کا حال کا عدد وغیرہ ان سب چیزوں کا سوال ایون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اسی اعتبار سے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے یعنی جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے ایو کو کیا کر دو اس کی طرف مضاف کر دو چاہے وہ زمانہ ہو چاہے مکان ہو چاہے حال ہو یا عدد ہو گئے چلیے بس بھائی هو المارام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام